محمد صلی اللہ علیہ وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه وقال جدو على ومن يشاقق الرسولا من بعد ما تبين له الهدى وينتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال ربنا عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه قابل السلام فضيلة الشيخ مختار مدني حفظه الله دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام واقع لئی سب منہج سلط یہ منہج سلط نہیں اس عنوان کے تحت پچھلے دو درسوں میں دو دنوں میں تقریباً پندرہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں اور اس عنوان کا ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صحیح منہج اور غلط منہج میں تمیز ہو جائے ہم جانے کہ وہ کون سا منہج ہے جس پر چل کر ایک انسان دین کو صحیح طور پر سمجھ پاتا ہے اور وہ کیا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان قرآن اور سنت کا مطالعہ کرنے کے باوجود بھی گمراہ ہو ایک انسان جس رنگ کا چشمہ پہنتا ہے ساری چیزیں اس کو اسی رنگ کی دکھائی دی ہیں اس لیے قومیں اور پچھلے دور میں بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے اس لیے کہ انہوں نے ایک خاص ذہن سے قرآن سنت کا مطالعہ کیا ان کے پاس ان کے اپنے ابکار اپنے اصول اپنے قوائد تھے ان کی بنیاد پر انہوں نے چیزوں کو صحیح اور غلط میں بانٹا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ساری وہ چیزیں جو صحیح نہیں تھیں صحیح کے خانے میں آ گئی اور بہت ساری چیزیں جو غلط تھیں جن کو غلط ماننا چاہیے تھا انہوں نے اس کو صحیح مانگا صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح پیمانہ اگر انسان کے پاس صحیح نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا نتیجہ تحقیق کے اعتبار سے ہو دین کو سمجھنے کے اعتبار سے ہو غلط نکلے گا دین کو سمجھنے کے حصول بھی صحیح ہونے چاہیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا خاص اہتمام ایک طالب علم کو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے اگر ان چیزوں میں خلل واقع ہو جائے اس کے بقیہ دین میں بھی خلل واقع ہو لہذا جس راستے پر چل کر ایک انسان اپنے دین کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس راستے کو منہج کہتے ہیں اس منہج کا صحیح ہونا ضروری ہے اگر منحج صحیح نہ ہو تو انسان کا عقیدہ بھی بگڑ سکتا ہے اگر منحج صحیح نہ ہو تو ایک انسان نصوص کا انکار بھی کر سکتا ہے ان کی غلط کا کر سکتا ہے آپ دیکھیں گے کہ منحص کا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے کردے بنے کسی کردے نے خواب کو الہام کو خود ایک دلیت بنایا سویا خواب میں کوئی چیز آ گئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے خواب میں اس کے گمان میں اور کوئی حکم دے دیریا یہ بھی صحیح ہے غیف نہیں ہے انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا محافظ نے ساری تحقیق کر کے ایک حدیث کو ضعیف کہا ہے اب خواب میں آگے پرانے بزرگ نے یا ان کے گمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح صحیح مان اس منہج غلط تو ایک غلط چیز صحیح بن گئی ایک براٹ سنت بن گئی دل میں خواب میں ایک انسان کو یہ بات آئی کہ یہ حق ہے اس نے اس عبادت کو کرنا شروع کر دیا خلا نے بزرگ بالکل اماما باندھے آ کے بتایا یہ کام کرو اتنا سواب نہیں امت بگڑ رہی ہے حالات بگڑ رہے ہیں لہذا امت سے کہو کہ یہ عمل کریں خواب اس کی نزدیک دلیل ہے خواب کو اس نے شریف حجت بنایا جبکہ وہ نہیں ہے اب یہ محنت کا بگاڑ ہے تو خواب میں جو بھی آ رہا ہے وہ دین کا حصہ بن رہا ہے اس کے نتیجے میں کئی باطل عقائد اور کئی فجاعت دین بن کیوں بگاڑ کیا ہے ایک اصول خراب ایک اصول غلط اصول کیا ہے کہ خواب بھی دلیل ہو سکتا ہے ایک اصول کی وجہ سے اس کے بگاڑ کی وجہ سے کئی خرافات دین کا حصہ بن گئی کسی کا اصول ہے کہ اکثریت صحیح ہوتی ہے اب وہ کسی ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں پر شرک کرنے والوں کی اکثریت ہے کیونکہ دیکھیے عالمی سطح پر اکثریت کوئی معلومی نہیں کر سکتا ہے کون آدمی جو کہ کھلا عقیدے کے ماننے والے دنیا میں اتنے ہیں اور اس کے بعد باقی سب ہیں انسان نہ اس کا مکلب ہے نہ اس کی حصے ہے وہ بس ایک گمان ہوتا ہے ایک نو نلا یری منحقی شعیح دلیل یقینی ہوتی ہے دلیل کے مقابلے میں گمان کام نہیں آتا لیکن اس کے نزدیک اکثریت دلیل ہے اب وہ جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کے جو لوگ زیادہ ہیں وہ جس کو مانتے ہیں گاؤں میں شہر میں ریاست میں ملک میں اس کے اپنے گمان میں جو لوگ زیادہ ہیں وہ صحیح ہیں اتنے سب لوگ پاگل تھوڑی ہو سکتے ہیں چاہے پھر وہ غلط کام کریں شرکیات کریں ولا کریں محرمات کا احتکاب کریں دین کے بارے میں غلط بات کریں اسی نزدیک وہ دلیل ہے کیوں میجورٹی غلط نہیں ہوتی ہے مزید یہ کہ اس کے لیے دلیل بھی اس نے گڑ لی اور یہ غلط فہم اس نے اس دلیل کا کیونکہ دلیل صحیح ہے وہ اس کا غلط دے دیا بعض روایت ضلع ہے ان کو دلیل بنا لیا من منشد شا اول تو یہ حدیث ہے دوسری یہ کہ اس کے معنی اور دیکھ لیے اس کے معنی جلد لیے سوال آلم کی پیروی کرو جو ان سے کٹ جائے گا وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا جو ان کو چھوڑ کے الگ ہو جائے گا وہ جہنم میں اکیلا چلا جائے گا اسوال اعظم کے معنی یہ میجورٹی حالانکہ اسواب اعظم سے مراد میجورٹی ہونا ضروری نہیں اس لیے کہ اعظم کے معنی عظیم کے ہوتے ہیں نہ کہ بڑے کے یا اکثر کے آبے ہیں آیت کرسی اور آیت دیل. آیت دین میں زیادہ ہے وہ لمبی ہے بڑی ہے لیکن اعظم آئے آیت الدین نہیں ہے تو یہ وقت کی قرض کے بارے میں جو آئے تھے بہت لمبی آئے پورا ایک سفا اس سے آتا ہے لیکن آئے تو کسی سے چھوٹی ہے الفاظ کے اعتبار سے لیکن عظیم ہے سورہ بقرہ بہت بڑی سورت ہے سب سے بڑی سورت ہے لیکن اعظم سورہ سورت الفاتحہ تو عظیم چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن اسے اپنے گمان میں کیا لیا عظیم کا مطلب بڑا میجورٹی کس نے بتایا اہل خب کی جماعت عظیم ہوتی ہے چاہے وہ تھوڑے الجنا عبداللہ مسود رضی اللہ عبداللہ محمد رضی اللہ تعالی دونوں سے کسی کا قول ہے کہتے جماعت وہ ہے جو اب کے موافق ہو چاہے تو اکیلا کیوں ہو تو الجنا سے مراد حق کی موافق جماعت ہوتی ہے نہ کہ میجورٹی لیکن اب اصول بنا لیا اور اس حدیث کو بھی اپنے سہارے میں لے لیا کہ میجورٹی صحیح ہوتی ہے اب اس کی زد میں کتنے عقائد اور کتنے اکامات کے ہیں من خج غلط عقائد مسائل سب غلط کیونکہ اس نے جانچنے کا پیمانہ ہی طے کیا زیادہ لوگ بول رہے ہیں صحیح ہوتا ہے اس مسئلے کے قائد زیادہ ہے صحیح ضروری نہیں ہے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن قاعدہ اس کا کیا بنا لیا اس نے زیادہ لوگ صحیح ہوتے ہیں تو اس طرح سے زندگی میں آپ دیکھیں کسی نے عقل کو پیمانہ بنا دیا آپا تاخیروں تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے صبح شام عقل سے کام دے رہا ہے اب درائن کو پرکھ رہا ہے عقل کی بنیاد پر مزاج کا انکار عذاب خبر کا انکار آخرت کے کئی معاملات کا انکار اللہ کی صفات کا انکار کئی چیزوں کا انکار اب اس انکار کی بنیاد کیا ہے کہ چیز عقل میں نہیں آتی اور قرآن میں اللہ نے عقل سے کام لینے کے لیے کہا ہے منہج کا بگاڑ کہ عقل کو نقل کے تابع کیا جاتا ہے عقل کا استعمال نقل کو دلیل کو سمجھنے کے لیے ہے پرکھنے کے لیے نہیں تو اب ایک اصول کی غلطی انسان کو انکار حدیث انکار صفا انکار معجزات یا انکار نہ صحیح تعویل تک لے جاتا ہے ایسی دور کی تعویل جس کی کوئی حیثیت نہ ہو لہذا منہج کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے عقائد کا بگاڑ منہج کے بگاڑ کا نتیجہ ہے کو में کے بگاڑ کا نتیجہ ہے اگر منہج صحیح نہیں ہوگا تو بہت ممکن ہے انسان کے عقائد اور اس کے عکام آما بگڑ جائے اس کی زندگی تباہ ہو جائے اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ سلب کا منہج دین سمجھنے میں کیا تھا سلب کا منہج دین کے سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں کیا تھا ان کا تعامل کیا تھا مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پر آپ ان پر سے گزرے آپ نے کہا ان پر آزاد ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک کہا یہ تھا کہ وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا اور دوسرے کہا یہ تھا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا ایک روایت میں ہے کہ غیبت کرتا تھا نمازہ کی روایت میں غیبت کرتا تھا. صحیح ہے صحیح ہے نمیمہ کا ذکر ہے تو اب اللہ علیہ وسلم نے کہنی لی جو تر تھی اس کے دو ٹکڑے اس طرح سے درمیان سے چیت کے کیے ایک اس پہ لگا دی ایک اس پہ لگا دی اور آپ نے کہا کہ بہت ممکن ہے ان سے عذاب ہلکا ہو جب تک کہ سوکھتی نہیں اب بعض لوگوں نے جو چیز شکایت کے باب سے تھی اس کو سنت کے باب سے لے لیا جو چیز خصوصیت تھی اس کو عمومیت میں تبدیل کر دیا اور اس سے استعمال بھی کیا مزید پہلی غلطی دوسری غلطی اب کیا کیا اللہ والوں کی قبروں پر پھول چڑھانے شروع کر دیے ہار چڑھانے شروع کر دیے دلی ہے اس کے پیچھے مقروضہ کھڑا ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے وَإِن مِّن إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا چیز اللہ تعالی کی حمد کرتی ہے تصویر کے ساتھ تصویر کرتی ہے حمد کے ساتھ لیکن تم ان کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے تو کہا کہ یہ جو ہلکا ہوا ہے سوکھنے تک وہ ذکر کرتی ہے ٹہنی لہذا اس وجہ سے ہلکا ہوتا ہے تو پھول چڑھاتے رہیں گے اللہ والوں کی قبروں پر کوئی جوڑ نہیں اولت تو یہ قیاس مائن پارت ہے دوسرا خصوصیت کو عمومیت بنا ہے اس کو سمجھے کہاں سے غلطی آتی ہے منہج کا بگاڑ کتنی دور تک لے جاتا ہے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا دیکھو علم غیب تھا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونا اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے تو اب ان غیب کا عقیدہ یہاں سے تھا نمبر دو فاسقین جن پر عذاب ہو رہا ہے ان پر قیاض کیا اللہ والوں کو بھائی جن پر عذاب ہو رہا ہے عذاب ہلکا کرنے کے لیے کیا گیا ہے اس سے دلیل لے کر تم اللہ والوں کی قبروں پر پھول چڑھا رہے ہو تمہارا یہ استقال ہے کہ ان پر بھی ادا ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ادا کیا ہر قبر پر آپ نے کیا نہیں تم ہر قبر پر کر رہے ہو تمام قبروں پر اللہ والوں کی قبروں پر جو ان کی نزدیک اللہ والے کم سے کم اور عام مسلمانوں پر بھی اور جو خاص چیز تھی آپ نے بطور سفارش کیا تھا اس کو لیکن انہوں نے کیا کیا اس کو معمول بنا لی بطور سنت دیا. اب فرق کہاں سے ہوگا اس کو سمجھیے فرق کہاں سے ہوگا یہ بطور سفارش تھا اور خصوصیت تھا یا بطور سنت اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ ساری قبروں پر یہ کرتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابہ قبروں کے اوپر اس طرح سے ٹہنی لگاتے تھے تو یہ جو چیز ہے یہ خاص طرز صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب اور آپ نے سفارش کی اللہ تعالیٰ سے اور آپ نے امید بتائی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کرے ہٹائے ہی کہا ہلکا کرے اور اس کی بھی حد بتائی کہ جب تک یہ سوکھتی ہے لیکن لوگوں نے اس کو کیا کر دیا اس کو سنت بنا دیا کہ یہ نبی سے ثابت ہے حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کی روایتیں ملتی عام طور سے جب بھی وہاں دفن ہوتا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں کو دفن کیا گیا لیکن آپ نے کسی کی قبر پہ نہیں لگایا تو آپ دیکھیں گے کہ منہج کا بگاڑ اصولوں کا بگاڑ انسان کو کس طرح سے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے ایسی کئی چیزیں آپ کو ملے گی کہ لوگوں نے اس سے غلط غلط استدلال کی ہے تو یہاں ہمارے لیے پیسل چیز کیا ہے کیسے ہم بچے اگر یہ خیر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عام طور سے اس پر عمل کرتے ہیں. ان کی زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے معلومہ معلومات کی چیز خاص تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کیا خاص ہے رسول کے ساتھ اور کیا سنت پہ کا فرق کون بتایا آدمی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہر چیز کرنا شروع کر دے گا صحابہ سے ہم کو فرق معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں اس پر عمل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول کا عمل تھا سب کے لیے نہیں ہے ایسی کئی مثالیں ہیں کئی للیلے ہیں جن سے اس معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے جیسے رسول جیسے اوریا کی قبروں پر پکی تعمیر کرنا ممانع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کیا آپ نے اس کو لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کی قبروں پر پختہ تعمیر ہوتی ہے کبے بنائے جاتے ہیں قبریں پختہ کی جاتی ہیں جسے منع کیا صحابہ نے اپنی قبروں کو پختہ نہیں کیا اور سے جا کے مانگا جاتا ہے صحابہ جا کے نہیں مانگے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سلب کا منہج اس کو دیکھنا ضروری ہے کیوں آدمی آبیز لے گا اور اسے سلال کرے گا مثلا احمد رضا خان صاحب نے کتاب لکھی قبر پر پردان آج آپ دیکھیں گے ہندوستان وغیرہ میں مختلف ملکوں میں خطرات کے لیے جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے قبر پر اذان ہوتی ہے آج میں کیا کوئی جگہ ہے اذان کی نماز کو پڑھنے والے نہیں وہ بھی جنازے کی نماز کے بعد مطلب یہ بھی نہیں کہ جنازے کے بلاگ وہ بھی ہو گیا دفن کرنے کے بعد اب اس کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں لیکن اس سے دلال کیسا ہے؟ دیکھو قبر میں کیا ہوتا ہے مرب مادی رخ من رخ پوچھا جاتا ہے اس کو اذان میں کیا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ تو اس کے لیے تلقین ہو جاتی ہے اذان دو اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے یا اذان ہوتی ہے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے قبر میں شیطان آتا ہے بھڑکانے کے لیے تو جب آزان دی جائے گی شیطان بھاگ جائے گا کہاں سے لائیں کوئی غریب اسی نہیں شیطان نے خود اللہ سے نے کہ اللہ میں انہیں بڑکاتا رہوں گا جب تک ان کے بدنوں میں ان کی روح معلوم کہاں تک اس کی حد ہے جب تک آدمی کے جسم میں اس کی روح اور میں ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا جب تک ان کی روحیں ان کے بدن میں باقی ہیں کیونکہ دار المل میں ہے اب موت ہونے کے بعد دار المل ختم اب دار جزا میں چلا گیا وہاں قبر میں کیا بھڑکائے گا وہ لیکن عقیدہ تھا کہ وہ قبر میں آ کے بھڑکاتا ہے اور وہاں پر اذان دینے سے جیسے دنیا میں بھاگ کھڑا ہوتا ہے ازان سن کے بھاگے گا وہ بچ جائے گا ہمارا بھائی جب تک زندہ ہوتا ہے تو بچانے کی کوشش کرتا نہیں جیسے مر جاتا ہے فوراً سب فکر مند ہو جاتے کسی طرح سے اس کو بچائیں اس طرح سے کئی دلال انہوں نے ذکر کیے اس کتاب میں لیکن یہ عمومات ہیں اور اہل بجاق کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مسائل جو خاص ہوتے ہیں ان میں عام غریب لکھتے ہیں جیسے فاتحہ دینے کی ذریعہ کیا ہے یا گلے میں تاویز پہننے کی دلیل کیا ہے ون ون زیرو میں نہ شپا ہم قرآن میں سے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں جس میں شفا ہے اب شفا کی دلیل لے لی اور جس طریقے سے چاہا شفا حاصل کرنے کی کوشش کی تاویز بنا کے گلے میں ڈال دی اور اگر کوئی منع کرے اس کو تو کہا جائے گا کہ دیکھیے گلے میں تاویز پہنا ہے اس نے قرآن میں ہے کہ نہیں قرآن شفا ہے ہاں تو بس شفا اس لیے ڈالا شپا ہے لیکن کس طرح سے اس کا شفا کا طریقہ کیا ہے وہ تم جو جی میں کرو گے کوئی دلیل اس کی نہیں ہے میں قرآن میں شہر میں بھی تو شفا ہے نا کیا کریں گے شیخی لے کے گلے میں باندھے گی تو قرآن میں یہ بھی ہے ہر چیز کے استعمال کا ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی دوا کھانے کی ہوتی ہے کوئی دوا پینے کی ہوتی ہے کوئی لگانے کی ہوتی ہے کوئی پڑھنے کی ہوتی ہے قرآن کے لفظی معنی کیا ہے پڑھی جانے والی چیز مقروب کے معنی میں ایسی چیز جس کو پڑھا جائے تو قرآن میں شفا ہے تو قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں وہ پڑھنے کی چیز ہے پڑھنے کی چیز سے شپا ملے گی اب اس کے لیے دیکھا جائے کہ سلق بیماریوں کے کی علاج کے لیے قرآن کا کیا کرتے تھے گلے میں باندھتے تھے یا پڑھتے تھے عائشہ ربی اللہ کا معاوضات پڑھ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاوضات پڑھ رہے ہیں صحابی نے قبیلے والے کا علاج کیا سرح فاتحات سے کیسا کیا گلے میں باندھ دیا کچھ اس کے پڑھا اس پر تو سلف سے ہم کو پڑھنے کا طریقہ ملتا ہے باندھنے کا نہیں شہد کے بارے میں پینے کا طریقہ ملتا ہے باندھنے کا نہیں لیکن قرآن کے لیے تو باندھنا لے لیجیے شہد کے لیے نہیں کیونکہ ہنسے گا کوئی بھی چیز باندھنے کی چیز ہے پینے کی چیز ہے تو جب دلیل ملی شہد کے لیے پینے کی تو پئیں گے اس کو باندھیں گے نہیں تو قرآن کے لیے جب پڑھنے کی ملی تو اس کو باندھنے کی دلیل کیا ہے اگر آدمی صحابہ کو نہ دیکھے سلک کو نہ دیکھے تو ایک آدمی قرآن اور سنت کے مطالعے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے بلکہ بعض لوگوں نے دلیل لی اب بعض او بات آدمی کیا کرتا ہے ترجمے پڑتا ہے اور امام البخاری سے دو قدم آگے جاتا ہے جو اس اللہ انہوں نے بھی نہیں کیا ہے وہ کرتا ہے اب ترجمہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نوازے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی علم کا تعویذ کرتے تھے سنتے ہی یہ مصیبت انسان ہے اس کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں اپنے علاقے کی اصطلاحات وہ قرآن و سنت سے فٹ کرتا ہے تاغت کا بھی ہم سنے تھے اپنے ذہن میں جو اس کے ایک تصویر ہوتی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے وہ فٹ کرتا ہے قرآن و سنت کے الفاظ کو قرآن و سنت میں تعاون اور تعویز کس کو کہتے ہیں اللہ کی پناہ حاصل کرنا لیکن وہ تعویذ کہتے ہوتا ہے ہم کو اللہ نے کیا فرمایا جب تم قرآن پڑھو تو شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگو اس کو کیا کہتے ہیں قاری جانتا ہے تجوید والا تاؤ کہتے ہیں اس کو اب تاوس کیا کہتا کہتے ہیں حوض بہن نے لکھ لیا گلے میں باندھ لیا جب بھی قرآن پڑھنا ہے چمرا اس کو اللہ کی پناہ کیسے حاصل کرتا ہے پڑھ کے تو ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے ان پر تاویز وہ ہے پڑھنا تمیمہ باندھا جاتا ہے لیکن ہمارے ملکوں میں کیا ہے تعوز کا لفظ استعمال ہوتا ہے تمیمہ کے لیے تو لوکل ایکسپلینیشن کو انٹرنیشنل چیز پر فٹ کر دیا اپنی علاقائی تشریح کو اس نے کیا کر دیا عربی معنی پر فٹ کر دیا لاکھ سمجھاؤ وہ نہیں مانے گا یہ منج کا فرق ہے بگاڑ ہے کیوں اس نے نہیں دیکھا کہ تاویز کے واقعی معنی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے کرتے تھے اودی کلیما تام منکلام پڑھتے تھے اور بھی تھی, پڑھتے تھے گلے میں نہیں باندھتے تھے تو اس پوری بات کا خلاصہ کیا ہے کیوں یہ بات ایک آدمی کہے گا قرآن سنت پہ چل رہا ہوں, میں اس سے زیادہ کیا چاہیے آپ کو ہاں لیکن تو قرآن سنت پر نہیں اس کے فہم پر چل رہا ہے وہ فہم تیرا ہے نام قرآن و سنت کا ہے متن قرآن و سنت کا ہے لیکن فہم کس کا ہے تیرہ عملی تصویر کا طریقہ کس کا ہے تیرہ تو تو اپنے دین پر چل رہا اللہ کے نہیں کتنی عجیب بات ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اللہ کے دین پر چل رہا ہوں لیکن وہ اللہ کے دین پہ نہیں وہ اپنی سوچ سے جس کو اس نے دین سمجھا اس پر چل رہا اس سے بہت غلطی ہو سکتی کیونکہ ویریفکیشن کا, کا صاحبہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اللہ رب کی طرف سے اللہ راضی ہوں سے. رضی اللہ عنہ ورقو عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کے لیے ہے بعد والوں کے لیے ان کا نام لے کے, کہا الْأَوَلُونَ مِنَ کے لیے شرط کے ساتھ, <بِحسان> ساتھ کی پیروی کی احسان کے ساتھ کریں گے ان کے لیے وعدہ جو نہیں کریں گے نہیں ان کا تو نام لے کے کہا ہے ان کے لیے شرط نہیں ہے کچھ فرق ہے نا ان کے لیے تعین کے ساتھ ہے نام لے کے بعد والوں کے لیے شرط کے ساتھ ہے وہ بھی شرط ان کے ساتھ جڑی ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی تو پھر افسی مقبول ہے لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے سمجھنے کے سمجھنے لیے کہلف کی سلف کے منہج کو سمجھنا ضروری ہے اور سلف میں سب سے پہلے کون آتے ہیں صحابہ ان کے ایمان کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہمارا یعنی کورس یا دورہ یا یہ جو محاورہ ہمارا ہو رہا ہے یہ جو درد ہمارا ہو رہا ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں قرآن حدیث بس ایک تو بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن حدیث نہیں گمراہ ہو جائیں گے ان کو تو چھوڑ دو آپ یہ الگ ہیں لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو قرآن حدیث بولتا ہے لیکن اس کا اپنا پہلے قرآن حدیث کا اور اس میں غلطی کا امکان بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے شیطان اس کو گمراہ کر سکتا ہے حدیث کا کچھ بھی مطلب بتا دیا قرآن کا کچھ بھی مطلب بتا دیا گمراہ ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں جوڑا رسول کے ساتھ کیوں شرط بنائے صحابہ کو اگر یہ صحابہ کی طرح تمہاری طرح ایمان لے آئے اہل کتاب تو ہدایت پر ہیں صحابہ کا ذکر کیوں قرآن حدیث بولنا چاہیے تھا نہیں اللہ جانتا ہے کہ واقعی عقیدہ ان کا جائے ان کی سیوا کرنا ضروری ہے منہج میں اور شریعت کی دین کی عملی تجویز میں پریکٹیکل اپلیکیشن میں کیسے عمل کیا جاتا ہے ان کو دیکھا جائے گا تو چاہے عقیدہ ہو چاہے اعمال ہوں ان کے لیے دیکھنا ضروری کہ صحابہ نے دین پر کیسے عمل کیا یہ اگر آدمی نہیں لکھتا ہے بہت غلطیاں کرے گا بہت غلطیاں کرے گا آپ دیکھیں گے موت نے کیا کیا قرآن کی آیت ہے ادو میوم نہ ادرا ادار بہا نہ چہرے زر و تاز ہو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اب موقع کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے دلیل کہاں سے لی موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن تم اس کو نہیں دیکھ سکتا لن جو ہوتا ہے وہ تبدیل کے لیے ہوتا ہے لغت اربی زبان میں لن آتا ہے نہیں کبھی نہیں حالانکہ یہ بھی یعنی اس کا بھی سرا کیا جا سکتا ہے کہا کہ لن جو آتا ہے وہ نہیں کبھی نہیں تو کہا کہ بہت سارے سلام سے اللہ نے کہا کبھی نہیں دیکھ سکتے تو اس آیت کا کیا کریں گے تعویل سمپل جو ماننا ہے اس کو فکس کرو جو نہیں ماننا ہے اس کی تعویل کرو تعویل انکار کا چھوٹا بھائی ہے تعویل جو ہے یہ تعطیر کی فراہ ہے جو کھل کے انکار نہیں کر پاتا ہے ہمت نہیں ہوتی ہے اور ڈر ہوتا ہے کہ کابل بول دیں گے وہ کیا کرتا ہے پھر دوسرا آپشن کیا ہے تعویل کرو ایسا مانا لو جو میرے دل کے مطابق ہو وہ مانا مت لو جو باقی حقیقی مانا ہے دور کا کہیں کا لے آئے گا انہوں نے کیا کیا کہا وجو ہوئے دن نہ ہو إِلَى ربِّهَا وہ اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھ رہے ہوں کہاں کہاں اِلا نعمتوں کی طرف کہ اللہ کی طرف دیکھ نہیں سکتے کون بولا ہے قرآن میں نا کر اس میں ہے نا لیکن رب کی طرف نہیں رب کی طرف دیکھ نہیں سکتے رب کی طرف ہے رب کو تھوڑی رب علا ہے اس میں یہ بھی نیا گروپ تھا علیہ موسیٰ نے کیا پوچھا تھا رب بھی آ رہی اردور الا وہاں بھی تو علا ہے تو اس کو نہیں کہا کہ یہاں پھر کیسے آیا وہاں جب نہیں ہو سکتا وہاں لن تھا تو اب یہاں پھر نہیں ہوگا لن کوئی جواب دیا احادیث میں ہے ای کم سترو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے اب یہاں پہ علا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میرا بھی نہیں بلکہ اللہ کو دیکھو گے تو اس وقت میں کیا ہوگا جیسے حدیث اس سے پہلے ذکر کی گئی کہ کوئی نعمت جنت کی ایسی نہیں ہوگی جو انہیں اللہ کی دیدار سے زیادہ پسند ہو اب تو نعمتوں کا انکار ہو کہ اللہ کا اقرار آ رہا اس سے زیادہ سریف کیا ہے لیکن وہ ایسی حدیثوں کا انکار کرتے تھے جو قرآن کے خلاف ان کو لگتی تھی اس حدیث کو نہیں مانیں اسی یلے دائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حروریت تو جانتی حروری ہے کیا کیونکہ قرآن میں تذکرہ نہیں ہے ہائگا نماز کی سزا کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ زائد علم ہے جو سنت میں ہے تو وہ لوگ زائد قرآن پر مانتے تھے نہیں تب ایک عقیدے کا انکار کر دیا اتنی بڑی نعمت اللہ کی جو سب سے بڑی لذت ہے جنت کی جو کافروں کو نصیب نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کفار کے لیے کہا کلبین کفار کے لیے کہا کہ رب سے محجود ہوں گے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے جو لوگ ان کے رب کے درمیان ایک حجاب ہوگا تو جب کفار کی تعین کے ساتھ اللہ نے کہا ہے تو مومنین کو اس کے بالمقابل یہ سزا مومنین کو بھی ہوگی کہ کیوں ذکر کیا سزا کے کی طور پر تو توموبین کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا سراحت کے ساتھ تو اب آپ دیکھیں گے کہ منہج کا بگاڑ بنیادی عقائد میں بھی دقیر بن جاتا ہے کئی چیزوں کا انکار انسان کرتا ہے تاویلا کرتا ہے ایسی ایک نہیں کئی مثالیں دی جا سکتی ہے تو آج آدمی کہ بھائی بس ون قرآن حدیث ابھی کیا منہج نہیں لے کے یار آپ آپ آئے اب یہ بھی سیکھنا کیا ایک تو پہلے یہ ملتا نہیں ٹائم ہم کو پڑھنے کے لیے قرآن اور حبیض اب یہ منہج بھی سیکھنا ہمیں یہ سیکھیں گے قرآن سنت کا صحیح فہم ہم کو ملے گا ہم بھٹکیں گے نہیں خصوصاً اختلاف کے وقت صحابہ کا منہج فیصل ہوتا ہے کوئی ایک مانا بتا رہا کوئی دوسرا مانا بتا رہا اب اس وقت میں دیکھا جائے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا تو بات بالکل نکھر کے سامنے آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے تھے کہ نہیں تو اب لوگوں نے عقیدہ بنا کے جانتے تھے اور آپ نے جو اپنے لیے انکار کیا ہے وہ بطور توازو کیا ہے لز خیر اگر میں غیر جانتا تو بہت سی خیر کما لیتا حاصل کر لیتا بڑھا لیتا سب تواز کے طور پر کلکن نما آنا بشرکم میں تو بس تمہاری طرح امکان ہوں تو بشر وہ توازوں کے طور پہ تھا میں تو بس گناگار ہوں عارض ہوں تو آگے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے پیش کر سکا رسول نے کیا کیا ہے بطور توازو ایسا کہا ہے وہ ساری دلیل سب کیا ہو گئی فیل ہو جاتی ہے وہ توازوں کے طور پر کہا ہے حقیقی طور پر بشر نہیں اب کیا کریں گے آپ اس تعویل کے ساتھ آپ گنے تھے نہیں تواز کے طور بولے ایسا آپ نہیں بولتے کیا بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ ہو نہ کچھ تو آپ کیسا بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں اب صحابہ کو جب ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من البشر امام احمد اس کو روایت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشروں میں سے ایک بشر تھے اب یہ کیا کر رہی مطلب توازو کی طرف پر بول رہی ہیں یہ ایک حقیقت بیان کر رہی اگر یہ گسا ہے کہ جی کو رسول اپنے لیے بول سکتے تم لوگ نہیں بول سکتے شیطان نے بولا تھا میں بشر کو سدار نہیں کروں گا تو بشر بولنا شیطان کا طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تو عائشہ رضی رہتی ہے اللہ اعلان کو کیا کریں انہوں نے تو سراتن کا تو یہ دلیل بنتا ہے کہ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں ایسی کئی باتیں ہیں علم غیب کا مسئلہ ہے رضی اللہ عنہ خود فرماتی من ان منظانہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی فقد اعظم جو اس بات کا دعویٰ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کل کیا ہوگا اللہ پر جھوٹ گڑا بہت بڑا کا کیا جواب ہے ایک ساتھ میں بات کرتے کرتے سب آئے تھے لیکن हैं लेकिन کی اتنی ساری پیشنٹ کو ان کا کیا کریں گے آپ وہ پرانی آئے تھے بعد میں دے دیا کیا وہ آئے تھے جتنی جن میں بھی ہیں کہ علم غیب میں نہیں جانتا یہ کیا ہے یہ پہلے کی بات ہے بعد میں اخیر اخیر میں اللہ تعالی نے علم غیر دے اب آپ کیا کریں گے نا صرف منسوخ بنا رہا ہو سکتا اور تم ہی بولتے ہیں نا قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کہ لو آپ کیا کریں گے تو ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب شہابا کے بارے میں بات کریں گے تو وہ یہی بولیں گے غیب تھا پہلے نہیں تھا باد میں تھا پھر کا کیا بول رہا ہے کیا کہہ رہی جو بولے ارے بھائی آگے کی بات یا نہیں کل بول رہے کور میں بھی کیسی مضبوط بات ہے دیکھیے دو دن تک تین دن تک کب تک کل نہیں جو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا جانتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ اور دلیل میں آیت پیش کی اللہ عالم منف استنا ہوا کیول اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نہیں جو غیب جانتا ہے غیب جانتا ہے تو صرف اللہ نے چھوڑا ہے وہ آسمان و زمین کی قید کے ساتھ نہیں ہے جاننے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ کو آسمان و زمین میں نہیں لا سکتے آسمان و زمین میں اللہ ہے جو جانتا ہے نہیں آسمان و زمین میں جتنے ہیں کوئی غیب نہیں جانتا ہے اگر جانتا ہے تو اللہ لیکن وہ آسمان و زمین میں نہیں ہے اس سے اوپر ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو بولی پوری گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کوئی آج سے آیا ہو اسے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ سلب کا منظر اگر نہ ہو تو ایک آدمی قرآن اور سنت کے مطالعے کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھ کر ہم آگے پڑھیں گے ان شاء آج ہم شروع کریں گے مسئلہ نمبر سولہ صحابہ پر تعمیر حشمین صحابہ کی شاد میں گزافی کرنا صحابہ کی کہ صحاب پر چرخ کرنا صحابہ کو برا کہنا ان پر لانت کرنا ان کو مجروح کرنا لوگوں میں ان کی شان گھٹانا ان کی تنتیل کرنا ان کے بارے میں ایسی بات بولنا جس سے ان کا اعتماد ختم ہوتا ہو یا کم ہوتا ہو اور یہ بہت بڑا ہے کریا مسلسل یہ ذمہ داری نبھاتے رہے ہیں اور آج کل بان پھیٹا باندھنے والے بھی اس میں ان کے معاون ثابت ہوئے ہیں بھلے ایک صحابی کے بارے میں بولے بات تو ہے کئی صحابہ کے بارے میں بولے ایک صحابی کے بلکہ دھیرے دھیرے بات بڑھتی چلی جاتی ہے کہ میرے بعد کچھ لوگ کافی ہو جائیں گے اور اس سے پھر شک کا ماحول بنا دینا معلوم نے کون داؤ یہ سارے خرافات ہیں اس میں صحابہ کا اعتماد ختم کیا جا رہا ہے صحابہ نے قرآن نقل کیا صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نقل کی اگر صحابہ ہی کا اعتماد آدمی ختم کرنے کی کوشش کرے تو گویا کہ وہ قرآن اور سنت کا اعتماد اور استناد ختم کر رہا ہے آدمی صاحبہ میں شکرے شک گا پہنچایا کام نہیں کو صاحبہ پہنچایا اگر وہ اعتماد کی لائق نہیں ہے تو پھر قرآن محبوب پہنچا نہیں پہنچا اس کی کیا کریں ہے حدیث محبوب پہنچی نہیں پہنچی اس کی کیا کریں ہے ایک آدمی پورے دل میں کنفیوز ہو جائے گا تو شیعہ نے ذمہ داری نبھائی انہوں نے اس کام کو زندگی میں ہر لمحہ اثاث طور سے مورف کے مہینے میں انجام دیتے ہیں صاحب پر لانے سے کرنا اور اس کے علاوہ بھی ان کے خطابات آپ دیکھیے ان کا ون پوائنٹ فارم لگز کسی طرح صحابہ پہ بھاگ نکالو گے بدقسمتی سے بعض سنت اور سنی ہونے کا دعوی کرنے والے بھی جانے انجانے میں ان کے شکار ہو جاتے ہیں اہل بیت کی محبت کے نام پر اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے لیکن کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت ہی سے محبت کے لیے کہا بلکہ صحابہ سے انکار کے بارے میں نہیں کہا مہاجرین کی تعریف آپ نے نہیں کی نام لینے کی تعریف کی اور ابو بکر عمر رضی اللہ و تعالی کے بارے میں خاص طور سے آپ نے کہا فرمی سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خاص طور سے کہا اقدار نے ہاتھ پکڑا گیا مسجدہ میں تھا نماز سے نکلنا تھا اس کو حجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا عشا کی یاد بھی اس کو ہاتھ پھر کا یہ جو حدیث ہے علی کے بارے میں جو علی سے محبت رکھے اس سے مجھ سے محبت رکھی علی سے دشمنی رکھی اس سے دشمنی رکھی یہ حدیث کہاں تک صحیح نے کہا حدیث میں آیا ہے روایت ہے اس لیے کی ہے اور بھی کچھ روایتیں ہیں اس میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن بعض علم کئی علماء ان کو صحیح کہا ہے کہ مزک تو مولا یوں مؤلا سمجھ لے اچھے سے بعض اوقات ٹارگیٹ آگے کا کچھ اور ہوتا ہے میں نے کہا یہ حدیث اپنی جگہ ہے صحیح ہے لیکن اس کے وہ معنی نہیں ہے جو محمد علی انجینئر لیتا ہے اس میں یہ مراد ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ اس سے ضرور محبت کرے گا تو کہا کہ یہ جو بات حضرت علی کے بارے میں ہے ان کا نام لے کے کہا اتنی بڑی بات کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں کہا یا نہیں کہا اس طرح سے میں نے کہا اس سے بڑی بات ہے وہ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ کیا ہے نے کہا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا اور محبت سے اونچا مرتبہ خلح کا ہے خلیل بنانا یہ حبیب سے بھی اوپر ہے یاد رکھیے اس کو خلیل بنانا یہ محبوب سے اوپر کا حبیب سے اوپر ہے اس لیے بعض اللہ نے کہا کہ رسول رسو جیسے اللہ کے حبیب کہتے ہیں حبیب سے بھی وہ اونچا مرتبہ خلیل وہ زیادہ انتب ہے زیادہ مناسب وہ ہے کہ یہ بات تو ابوگر صدیق کے بارے میں کہی تو خلیل تو بڑا ہوتا محبوب سے ان کے بارے میں جو بات کہی وہ حضرت علی کے بارے میں نہیں کہی تو ان کا اپنا مقام ہے لیکن اب تو آپ کہاں اہل بیگ کے نام پر حضرت علی کی محبت کے نام پر اور یہ روایت من کنتم مولا علی مولا علی کسی صحابی نے کسی شرف میں سے کسی نے کہا مولا علی من کن تو مولا مولا یہ تو اپنی جگہ ہے اس کی صحت اور سمندری ذوق کے اختلاف کے باوجود جنہوں نے اس کو صحیح مانا ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کو مولا علی کہیں جب بھی تصیہ آیا مولا عالیم فرماتے مولا علیم فرماتے یہ لقب دینا اس طرح سے اور ان کا نام آئے تو اس طرح سے لقب لینا یہ کہاں ہے اور شیعہ کی مچابت ہم کیوں کریں منتشر بہ بن ہوں تو اس قوم کی مچابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو علی رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا مقام ہے اہل بیت کا اپنا مقام ہے مہاجرین کا اپنا مقام ہے انصار کا اپنا مقام ہے بدری صحابہ کا اپنا مقام ہے قدیبیہ میں جو شریک ہیں ان کا اپنا مقام ہے ہر اعتبار سے صحابہ کا مکہ سے پہلے والے اور بعد والے ہر ایک کا اپنا مقام ہے وہ کل نواح الشن یہ نئی کافی نہیں ہے آپ دیکھیے بہت یاد رکھیں گی فیس بک کے الفسنا ہیں ہے اللہ, الفسنة. الفسنة اللہ دل نے قرآن کریم میں کیا گھما لسنا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے الفسنا ہے اور زیادہ ہے اپنی کتاب سننا میں روایت نقل کی ابوبر صدیق اللہ عالم سے موقوباً روایت زیادہ اثر ہے کا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے یعنی جنت ہے الفسنا اور زیادہ ہے روپ یس اللہ کا دلا اس میں ایک اور روایت ہے جس میں جبریل نے بتایا کہ جنت میں یوم الجمعہ کو یوم المزید کہا جاتا ہے اس لیے ہر جمعہ کو جنتی کو اللہ کا دداف ہوتا ہے شریف نے اس کو ذکر کیا ہے قبرانی میں اور محبان میں جا کر اس کو یاد ہے یوم المزید فيها ما مزید یوم المزید کیا ہے جس دن اللہ کا دداف ہے وہ کل اللہ اور سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے الحسنہ کا تو جتنے بھی صحابہ ہیں چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہو یا فتح مکہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے قرض کیا ہو یا فتح مکہ کے بعد ان سب کے لیے اللہ کا وعدہ ہے سب جنتی ہے اب کیڑے نکالنا حضرت ابو سفیان علی اللہ عالم کے بارے میں حضرت معاویہ کے بارے میں حضرت عثمان کے بارے میں فلاں صحابی اور پلا صحابی کے بارے میں یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے یہ اس آدمی کا طریقہ جس کے دل میں خرابی ہے ایک صحابی کا اعتماد ختم کرنا دوسرے صحابی پر بھی لے جاتا ہے اور ان کے بارے میں بدگمانیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ صاحب آپس میں جڑے ہوئے ہیں واقعات میں آپس میں مضبوط ہیں تو ایک کا اعتماد ختم کرنا دوسروں کا بھی اعتماد ختم کرنا صرف ہمیشہ سے اس معاملے میں الرٹ ہے لیکن یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے ایک اور اور بعض لوگ اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں ہم تو وہی بول رہے ہیں جو کتابوں میں آیا ہے کتنا بولا یہ بھائی بخاری کی روایت ہے بلانا کتاب کی روایت ہے ہم تو وہی بول رہے ہیں ہم تو نقل کر رہے ہیں اگر یہ بولنا غلط ہوتا صاحب کی شان میں غصہ بھی ہوتا تو پچھلے لوگوں نے جو نقل کیا ان کے بارے میں بولو آپ انہوں نے نقل کیا اپنی عقل سے اسے کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ کر رہا ہے انہوں نے نقل کیا امانت کی وجہ سے جو آتے, آتے آتا اور بعض کتابوں میں پہلے بتایا مقدمے میں میں جو نقل کر رہا ہوں اس کی سندوں کے ساتھ بتا رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے چیک کرو صحیح بھی ہو سکتا ہے جوڑ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اب جریر اختبری نے اپنی تاریخ میں پہلی بتا دی ہے سب میں روایت کر رہا ہوں تم سند دیکھو چیک کرو کون چیک کرتا ہے سند اور ہے چیک کرنے کی سندوں کا علم ہے کون راوی کیسا ہے اردو تو حیثیت نہیں ہے اور نہ علماء کی طرف رجوع ہے بس پڑھ لیا گوگل ٹرانسلیشن کر لیا ختم جو مطلب لینا تھا لے لی لیا یہ مصیبت ہے تو سرف نے اہل علم نے نقل کیا واقعات ہاں کو صحابہ کی جنگوں کو صحابہ کے آپسی اختلاف کو اور کیا اچھے لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے اگر اچھے لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے تو قرآن کی اس آیت کو آپ ہٹائیں گے تو انتناز ان کی چاہیے تو اختلاف تو ہونا ہی نہیں چاہیے اچھے لوگوں میں تو ہو تو اللہ نے بتایا تو ہوگا اس پہ نہیں ڈالا ہوگا تو حل بتایا اس کا تو بالما کے خلاف ہوگا جنت کی بات ہو رہی ہے ما صدورهم من غل ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو دشمنی تھی جو خرابی تھی ناراضگیاں تھی اچھے لوگوں میں بھی زندگی بھر ناراضیاں باقی رہتی ہیں تو کی کیا بتا رہے ہو جنت میں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو وہ نہ جنت کے بارے میں اللہ وہ نہ ہم ہٹا دیں گے ماں ان کے دلوں میں جو ہوگا من غل ایک دوسرے کے لیے نفرت دشمنی ناراضگی وہ بھائی بھائی ہوں گے ایک دوسرے کے علا پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے پہلے دنیا میں وہ ایک دوسرے سے ناراض میں اختلاف تھا لیکن جنت میں سب گئے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کبھی دو مسلمانوں نے اہل حق میں سے آپس میں کسی بات پہ نہیں بن پائی ہوئی اس کی سوچ الگ اس کی سوچ الگ کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا زمین کا جھگڑا ہو گیا کسی حزور کا جھگڑا ہو گیا علمی اختلاف ہو گیا اور دور تک گیا ہو. اس نے اس پہ کتاب لکھی اس نے اس پہ کتاب لکھی اس نے اس کا جواب دیا اس نے جواب, جواب دیا ٹھیک نہیں وہاں گئے تو ناراض کے دونوں ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے قرآن کی اور بتاتی ہے کہ جنتیوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اب کوئی آدمی اس بات کو ذریعہ بنا کر صحابہ کے باہمی اختلافات کو بنیاد بنا کر ان کی شخصیتوں کو آپس میں لڑا کر لوگوں میں انتشار پیدا کرے ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں برائی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو یہ آدمی تو رات ہے وہ اپنے ماں اور باپ کے بارے میں باپ اور چچا کے بارے میں ایسا نہیں کرتا ہے تو بازار میں ملتے جاؤ تیرے باپ سے بڑھ کے صحابہ ہے تیرے ماں باپ سے بڑھ کے صحابہ کا احترام ہے انہوں نے کھلایا پلایا اس نے تجھ کو صحابہ نے اس کو وہ علم پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آثرت کی نجات اور سادت اور فلاق بھر لیا ہے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تیرے ماں باپ نے کس کا ساتھ دیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ اور اس کے ساتھ تیل کھائے آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے آپ کے ساتھ بھوکے رہے آپ کے ساتھ خندقیں کھو دی آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا انہوں نے اگر کچھ بات ہی نہیں ہو جائیں ایسی تو اللہ رب العالمین ہے وہ اللہ جو ایک فواہشہ عورت کو ایک کتے کو پانی پلانے پر اس کی مغفرت کر سکتا ہے وہ اللہ صحابہ کی بعض ورزشوں کو ان کی اسری پہاڑ جیسی نیکیاں کیا اس ان کے مقابلے میں اور آپ یاد رکھیں یہ جو بات بول رہا ہوں اسے یاد رکھیں صحابہ کے بارے میں ان کی حیثیت طے کرنے کے بارے میں شیا کا مزدار تاریخ ہے اہل سنت کا مزدار کتاب و سنت ہے صحابہ کے بارے میں واشیت ہے کہ برے سے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے دو مسئلہ ہیں ایک تاریخی واقعات دیکھو جنگ ہوئی دائشہ کی جنگ ہوئی دری کے ساتھ میں دری کی جنگ ہوئی موویہ کے ساتھ میں ان کا اختلاع ان سے ہسٹری اس کی روسی میں وہ صحابہ پر گفتگو کرتے ہیں اہر سنت و جماعت کا طریقہ ہے یہ نہیں یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے اور انسان کی نقل کی بھی باتیں ہیں اس میں صحیح و بائی دونوں ہو سکتا ہے ہمارا مصدر اس کی گواہی ہے جو قیامت تک کے بارے میں جانتا ہے جو صرف عمل نہیں بلکہ انجام بھی جانتا ہے ہسٹری میں کیا ہے عمل انجام ہے اور قرآن و سنت میں کیا ہے انجام ہے تو انجام کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے قیام کی بنیاد پر جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا جنتی ہے اب تم بیٹھو دیکھو انہوں نے ایسا کیا صحیح نہیں تھے یوں نہیں تھے اللہ کے بندے اللہ نے جنتی فیصلہ کر لیا ان کا اب تم ان کے بارے میں بات کرے گا جس کا فیصلہ ہو گیا بلکہ وہ جیسے جو پاس ہو گیا اس کے پیپر چیک کر رہے ہے بعد وہ پاس ہو گیا وہ جاب پہ بھی لگا تو پیپر چیک کر رہا اس بے نہیں بے وقوف آدمی تو شیعہ کا جو مصدر ہے صحابہ پر گفتگو کرنے کا وہ تاریخ ہے جماعت بولتے تاریخ اور بازو کو رکھو اللہ نے کیا فیصلہ دیا ان کے بارے میں؟ رسول صلی اللہ علیہ نے کیا فیصلہ کیا ان کے بارے میں اچھے تھے کہ برے تھے اچھے تھے بس ہو گئے ہمارا مشاہدہ غلط بھی ہو سکتا ہے ہم تک جو تاریخ کون سی غلط بھی ہو سکتی بس کہ آپ دیکھ کہ آدمی کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال کسی کورس میں دیتا ہوں پانی اٹھا کے ہم لوگ پی رہے ہیں اس لیے کی کیمرہ سامنے رکھے ابھی کیمرہ جو یہاں رکھا ہوا ہے لائف کرنے کے لیے وہ گھما کے ہیں سیلفی کیمرا جس کو بولتے سیلفی نہیں سیلفی کیمرہ اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ आप खा के देखो दाएं हाथ से कैमरा सामने रखते हैं आपको दिखाई देगा कि आप वो आईने की तरह दिखेगा आप उल्टे हाथ से खा रहे दिखेगा उसमें अब कोई आदमी अगर वो वीडियो देखे मैं मेरी आंख से देखा उल्टे हाथ से पानी पी रहे थे सारी दुनिया से भाई मैं प्रोग्राम में शरीक था मैं देखा सीधे हाथ से पानी पिए क्या देखा तू कुछ नहीं देखा मैं मेरी आंख से वीडियो देखा हूं आप बोल اب وہ اس کو ٹائم ٹریول کر کے پیچھے لے جا سکتا ہے اس کو کہ نہیں دیکھ درخت میں دیکھ سیلے ہاتھ پی رہے نا نہیں وہ مانی اس کے پاس دلیل آپ کے پاس وہی ہے اس کے پاس ویڈیو ریکارڈنگ ہے کہ ہم دونوں کی شرح بھی اور میں بھی الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے وہ کس کو دلیل مانے گا جو ویڈیو ہے حالانکہ ہم دائیں ہاتھ سے نہیں پی رہے الحمد للہ ہم لوگ دائیں ہاتھ سے پی رہے لیکن دیکھنے والا اپنی جگہ صحیح ہے ہے کہ نہیں وہ جو دیکھے گا تو وہی بولے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کیمرا تلبی کا سیلفی کیمرہ ہے الٹا کیمرا ہے اور اس سے ایسا ہوتا ہے جس کو معلوم ہے اسی کو معلوم ہے لیکن وہ مانے گا نہیں کیونکہ اس کے سامنے مشاہدہ وہی بتا رہا ہے نہیں بھائی الٹے آپتی پھرے بائیں آتے پھرے قسم کا آگے موڑا ہوں میں دیکھا میری ڈھانک سے کسبے کھائے گا تو غلط ہے کہ نہیں وہ تو ایک آدمی کو اتنی بڑی غلط فیلی ہو سکتی اس کی دریل فالٹی ہو سکتی ہے وہی سمجھ رہا دریل صحیح ہے تو بعض او بات انسان کا مشاہدہ بھی غلط ہو سکتا ہے تو ہم تو تاریخ میں کیا ہوا دیکھ رہے ہیں ابھی بیٹھ کے کیمرہ ہے ہمارے خیال سیلفی کیمرہ نہیں ہم کو تو, تو معلوم نہیں کتنی سہولیات اس کی ہو سکتی ہیں کتنے معاملات اس کے کچھ کے کچھ چھپے رہ سکتے ہیں ہم سے کتنی روایتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں اس کے اندر ہوا کچھ پہنچانے والے نے بتایا کچھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھ کے ایک آدمی یقین نہیں کر رہا آپ کی بات پر اور غلط پہنی ابتلا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی غلط جا رہا ہو غلط نتیجے پہ پہنچ رہا ہے جس کو دیکھا نہیں اس میں کتنی غلطی کے امکانات ہیں لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ ابو العالمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ کے بارے میں فیصلہ دے لیا اللہ تعلمی نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا رضی اللہ عنہ و ان کے بارے میں صاف بتا دے اللہ سے سے راضی راضی وہ اللہ سے راضی تو کون مطالع کے بارے میں خراب کرنے والا ہے جس کو حق نہیں جس کی تعبیل اللہ تعالیٰ نے کی جس کی تعبیل اوتھیسٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے تو ان پر جرح کر کے اپنے کو مجرور ثابت کرتا ہے آدمی سورج پر تھوکے گا تو تھوک کہاں جائے گا یہ معاملہ ہے تو صحابہ کا احترام دین ہے صحابہ کا احترام دین ہے ایمان ہے اگر صحابہ کی شان میں گستاخی آدمی کرتا ہے تو آدمی کے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے سلف کا طریقہ یہی ہے سلف کا طریقہ یہی رہا ہے آئیے سلسلے میں ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر سولہ لئی سم شیخ محمد ابن عمر بازو حفیظ کہتے ہیں لئی سم حجیب سلطن افطان پہ او احد ہو تمام صحابہ یا کسی ایک صحابی پر بھی دان کرنا سلف کا منہج نہیں ہے سارے صحابہ کو اعلی اطلاق رد کر دینا ان پر تعین کرنا یا پھر کسی ایک صحابی پر بھی تعین کرنا تعین کرنا ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی ان کے اعتماد کو ختم کرنے کی بات کرنا یہ سرب کا طریقہ نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم فرماتا ہے اس کی دلیلیں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا مقام دین میں کیا ہے اور سلط کس طرح سے صحابہ کی تعریف کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہے تو امت اخرجت و عن وہ تنخواہ من کری وہ عمران نظہ نے بات کی تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے کی تفسیر میں عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں یہ کہ کون ہے عبداللہ عباس جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دعا کیا اللہم دین تأویل اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دیں اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے تقوی قرآن کی تفسیر کو کہتے ہیں کہتے ہیں کم تم خیراس تو بہترین جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کون یہ لوگ کہتے ہیں مع صلی اللہ علیہ میں مکہ کادینہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی اصلاً یہ لوگ پھر تبان دوسرے آئے ہیں لیکن اصل کون ہے اس کے مقاطب انہیں نکالا گیا ہے او لننا اور یہ سارے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ آپ دیکھیں جو امت کے سارے لوگوں میں سب سے افضل کون صحابہ صحابہ میں بھی افضل کون ہیں سارے صاحبہ میں کھلتا ہے اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے وہ خلیف آتے ہیں چاروں کے چاروں آپ دیکھئے کون مہاجرے کے انصار میں سے ہیں تو معلومات کی تفریح جو ہے یہ مہاجرین کے انصار پر ہے چاروں کے چاروں افضل ترین صحابہ یہ کون ہیں صاحب ابو بکرتمان تو کہا کہ تم بہترین لوگ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کون یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روایت کو امام احمد بے طبرانی حاکم اور ابن ابی شیبا نے اپنے مصنفی روایت کیا اور اس کی سرعت حاصل ہے جامع بیان العلم نے بھی ابن اب البر نے اس کو روایت کیا ہے بقیہ ابن الوری کہتے ہیں قال علی الاوزعی امام الاضائی بڑے محادثین سل کرے ہیں شام کے محدث کہتے ہیں قال علی امام الزائی نے مجھ سے کہا بقیہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحابی کا تذکرہ سوائے خیر کے ساتھ اور کسی کسی اور انداز میں مت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کا تذکرہ کریں تو خیر ہی کے ساتھ کرنا شر کے ساتھ نہیں حمز اور لمز اور ان کے بارے میں بدزبانی اور طعن نہیں جس کسی صحابی کا تذکرہ کرے خیر کے ساتھ کرنا یہ کون کہہ رہا ہے امام الفوظ امام اللہ نے تذکر الحفاظ میں یہ بات نقل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کا مقام نے دیکھا انصار کا دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان فل انتار وہ آیت بغض بحب ایمان کی علامت انتار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انتار سے بھائی چھپی ہوئی دشمنی یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم کے الفاظ کیا رہے ہیں آیت المنافق بغض الانصار وہ آیت المغ مینگ الفاق منافق کی علامت ہے کہ وہ انصار سے بغض رکھتا ہے جو آدمی انتار سے بغض رکھتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ منافق ہے جن لوگوں نے دیکھیں محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بہت محبت کرتے تھے بلکہ ایک مقام پر آپ نے کہا کہ انصار جس وادی میں جائیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا تو اور بہت ساری حدیثیں ان کے بارے میں ہیں تو آپ نے کیا کہا یہ منافق کی علامت ہے کہ وہ سے بہت لگتا ہے چین لوگوں نے اپنی جان اور مان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا جو چاہے لیجیے آپ لا لا کے خرچ کیا آپ کی محبت میں اپنی جانیں پیش کر دی اللہ کے دین کے خاطر کہ تیر آ کے لگے تو نبی کو نہیں لگے میرے سینے میں جائے گی آپ کے لیے جو لوگ ڈھال بنے جنہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنی یعنی بیویوں کو بیوہ بنایا اپنے بچوں کو یتیم بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہر مارکے میں اور کبھی کوئی کمی نہیں کی ان سے آدمی محبت نہ کری تو کون آدمی جن کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کی جن کے ساتھ رہنے کو جن میں بقا کو آپ نے پسند کیا آپ مدینہ میں رہے اور جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی جن کا لقب اللہ نے ذکر کیا وہ اللہ یعنی اللہ نے خود موجدہ اولون من مہاجرین والانصار پہلے مہاجرین کو ذکر کیا پھر انسار کو ذکر کیا کیونکہ ایمان ڈالنے میں سبقت لے گئے تو آج آدمی ان سے محبت نہ کرے تو کون آتی تو کہا کہ وہ آئے آئے تو منافع سے بہت الصاف وہ آئے ایمان کی مومن کے مومن کی علامت انسار سے محبت ہے منافق کی علامت انسار سے پھینا کپٹ اور دشمنی ہے دل میں چھپی ہوئی دشمنی ان کے اندر ہو تو یہ آدمی منافق ہے امام الباری مسلم دونوں نے اس پر رواد کیا ہے بلکہ صحابہ کو گالی دینا صحابہ پر تان کرنا صحابہ کو برا بولنا ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرنا ان پر لان تان کرنا ان کے اس کے بارے میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من منطبی جو میرے صحابہ کو گالی دی فعلی ولم ولا سے پر ل ہے اللہ کی فرشتوں کی سارے لوگوں کی جو آدمی صحابہ کو برا کہیں ان, ان کو گالی دیں اس پر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے سارے لوگوں کی لالت ہے تو جو لوگ صحابہ پہ لانتیں کرتے ہیں وہ خود اپنے اوپر لانت کر رہے ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کی لالت کے حقدار ہو رہے ہیں محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں شیعوں کو لانت کرتے ہیں صاحب ابو بکر و عمر رضی اللہ و تعالیٰ جھوٹی جھوٹی باتیں بولتے ہیں ان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں ان کی شان کو گھٹاتے ہیں اور کیا نہیں بولتے ہیں وہ بولنے لائق چیزیں نہیں ہیں بعض اوقات اچھی طرح کی چیزوں کو نقل کرنا اس کا تعاون بن جاتا ہے گھٹیا باتیں ہیں اس لائق نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے تو یہ سبرانے کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا حال اور ان کا مال بتا دیا ان کا انجام کیا ہے وہ ملعون ہے جو صحابہ کو گالی دے فزاری کہتے ہیں سُئلہ عمر ابن عمر ابن رحم اللہ سے پوچھا گیا عن قتال اہل سفرین. اہل سفرین کے قتال کے بارے میں جنم ہوئی حضرت علی و معاوی رضی اللہ و تعالی نما کے درمیان اور دونوں بھی ہمارے بڑے صحابہ ہیں علی رضی اللہ کا مقام اور اونچا ہے لیکن وہ بھی صحابی ان کے پاس بھی اپنی فضیلت ہے تو کہا کہ ان سے پوچھا گیا اہل سفرین کے بارے میں ان کے قتال کے بارے میں وقال کہا یہ سارے خون جتنے تھے صحابہ کے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو ان سے محفوظ رکھا میں ان جبھی کچھ چنگی شریف نہیں تھا تو صحابہ کا خون میرے ہاتھ سے کیا ہے میرے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خون سے آلودہ ہونے سے بچائے رکھا لا اری دو ان کو لطابی حالسانی میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی زبان کو ان کے خون سے آلودہ کروں میرے ہاتھ اللہ نے محفوظ رکھے ان کے خون بہانے سے میں اپنی زبان سے ان کا گوشت چبا کر ان کا خون اپنی زبان اس سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مومن کی غیبت کرنا مسلمان کی غیبت کرنا کیا ہے وَلَا اَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَقِهِ تُم, تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اور کیا تم میں سے کوئی بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے کیا اس بات کو پسند کرتا ہے کوئی پکڑی تمو تم تو بہت ناپسند کرتے اس کا سلمان کا نمبر ایک بھائی اسلامی بھائی دو مردہ ایک تو بھائی کا دفاع کرنے والا یہ ہونا چاہیے تو یہی اس کا خون چبا رہا ہے اس, اس کا خون اور اس کے گوشت سے اپنی زبان آلودہ کر رہا ہے دوسرے یہ کہ وہ مردار ہے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتا ہے تو مکلف ہے کہ اس کی حفاظت کرے اس کے آگاہ کو سنبھالے اور اس کو دفن کرے عزت احترام کے ساتھ تو تو اس کا گوشت بار تو مردار حرام ہے مردار میں وہ انسان کا گوشت ہے اور زیادہ اس کا معاملہ سنگین ہے اور انسان سے بڑھ کر وہ تیرا بھائی ہے اور زیادہ سنگین ہے تو تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو تو غیبت کرنا ویسا ہے صحابہ کی غیبت کرنا کہا میرے ہاتھوں کو اللہ نے محفوظ رکھا میں اپنی زبان خراب نہیں کرنا چاہتا یعنی کہا بیٹھو تھوڑا ڈسکس کریں گے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا کیوں اس سے ہماری آکر کا کیا فائدہ ہے اس سے ہمارے دل آلودہ ہو گیا کیونکہ صحابہ میں جو اختلاف ہے کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے اب ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں گے ہو سکتا ہے زبان پھسل جائے کوئی بات ایسی نکل جائے جو اللہ کو پسند ہو جو اللہ کو پسند آؤ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان سے ایک بات ایسی نکالتا ہے لا یونتی لہ اس کی ذرا پرواہ نہیں کرتا کہ کی کیا بول رہا ہے ہلکا سمجھتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جانم کی گہرائیوں میں پھیل جائے ایک بات اپنی زبان سے ایسی نکالتا ہے خود اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا اس کو سیریس نہیں سمجھتا لیکن وہ اللہ کے نزدیک سیریس ہوتی ہے هَيِّنًا وَهُعِدَ اللَّهِ <عَظِيمًا> تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک کی بات بہت سنگین ہے بہت ممکن ہے کہ انسان کے نزدیک ایک چیز چھوٹی ہو اس کیا بات ہے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہو تو ایک آدمی کیوں بولے بھائی جب لانت کر رہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کیوں بات کریں ان کے بارے میں ایسی جس سے ہم لانت کے حقدار تھے تو کہا کہ یہ خون تھے جن سے اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا میں اپنی زبان ان کے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا مطلب کیا کہ میں وفاق پا چکے ہیں میں اپنی زبانوں کو ان کا گوشت کھا کے خون نہیں بنانا چاہتا میں یہ کام ان کی قیمت نہیں کرنا چاہتا ان کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہتا جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کا روایت کیا اور اس کی سند میں کوئی حارت نہیں لبھی آخر ابن شرافی کیا کہتے ہیں امام الشعبی رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھیں کیا کہہ <تصفح> ایک چیز میں روافض سے بہتر نکلے یہود نصارہ گمراہ لیکن ان سے زیادہ خباصت روافض میں آئی ایک چیز ان میں ایسی ہے جو اس میں ان سے بہتر ہے یہود نصارہ رابریوں سے شیعہ میں بدترین لوگ جو صحابہ اعلان کرتے ہیں ان کو برا بولتے ہیں تب پھر ان کی کہتے ہیں کہ روافذ ہیں کہتے ہیں کہ الیہود صفاظ و نسارا بےخصلتی ایک معاملے میں ایک خصلت میں رواف سے بھی بہتر نکلے الیہود من خیر الحرم ملتکم قوم یہود سے پوچھا گیا تمہارے تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ لم اصحاب اص علیہ السلام انہوں نے کہا موسا علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی سب سے اچھے لوگ سب سے اوغل وسو نسارا سے پوچھا گیا تمہارے دین میں تمہاری امت میں سب سے اچھے لوگ کون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی حواری سب سے اچھے لوگ وسو راتو من کو رابطہ سے پوچھا گیا تمہارے دین میں تمہاری امت میں سب سے شریر لوگ کون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ سب سے برے لوگ تو انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھیوں کا احترام کیا انہیں بہتر مانا نے کیا کہا ایک دو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے ایک دو چھوڑ کے سب مرتد ہو گئے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی اللہ دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے آپ کی اوقات ہوئی تو آپ کی جگہ قبضہ کر دی ہے خمینی وغیرہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جہنم میں سب سے سخت عذاب نعوذ باللہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ علما کو ہوگا آپ کی صندوقوں میں ان کو بند کر دیا جائے گا اپنی کتاب میں لکھا ہے کون سی قوم ہے کون سی قوم ہے تو فرماتے ہیں فقاد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بالاستغفار او مل کہ ان کو حکم یہ تھا کہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں لیکن انہوں نے ان کو گالیاں سیکھیں ان کو برا کہا ان پر تان دیا ان کی شخصیت کو داردار کرنے کی کوشش کی امام البغوی نے اپنی تفسیر میں بات نقل کی ہے امام احمد احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ادار سمجھیے اس کو ادار آئیتا احدر أَصْحَابَمْ عَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فتح اسلام کہتے ہیں امام احمد کہ جب تو دیکھے کسی شخص کو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا ہے اس کو اپنے اسلام میں ہی متحمہ اس کا اسلام اوتھینٹک نہیں اس کے اسلام میں خرابی ہے اس کا اسلام صحیح نہیں جس کو تو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے تو, تُو اس کے اسلام کو معتبر مت منائے بد تہم عالت اسلام اسلام کے بارے میں تو یہ سمجھ کے تحمت کے لائق ہے متہم ہے معتبر نہیں اس کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں ہے طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل مسل میں یہ بات نقل مطلب کی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات صاحبہ کے بارے میں بیان کی ہے اور امام مالک نے اس سے بہت بڑا استدلال کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورة الفتح میں آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ انجیل میں صحابہ کی مثال اللہ نے تذکرہ صحابہ کا توورہ اور انجیل دونوں کتابوں میں کیا ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی شان بیان کی جا رہی آسمانی کتاب ہے وہ کتنی پاکیزہ اور عمدہ شخصیتیں ہوں گی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اپنے نبی کی طرح ان کا بھی تذکرہ پچھلی کتابوں میں ہے یہ جزون و مکتو بنے کے طورات اور انجیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا ان کا تذکرہ نبی امی کا تذکرہ یہ پہلے تورات تو انجیل میں اپنے پاس پاتے ہیں تو جہاں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں تورات تو اور انجیل میں کیا وہی آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ نے کیا جہاں ہمارے نبی کی شان ہے وہی ہمارے صحابہ کی بھی شان ہے اور جس انسان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی سچی ہو اس کی محبت صحابہ کے لیے بھی ہوگی کیونکہ آپ اپنے صحابہ سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقالا ہے کہ آپ کے اہل بیت اور عام صحابہ سے محبت کریں دونوں سے صرف اہل بیت نہیں بلکہ سارے صحابہ سے اہل بیت سے بھی کریں خصوصی طور پر کیونکہ آپ نے خاص ان کے بارے میں جتایا خودک خدا کے رکم اللہ بھی اہل بئی میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کا لحاظ رکھو ان کا خیال رکھو ان کی تعظیم کرو ان کی ذریات کا خیال رکھو لیکن آپ نے صحابہ کی بھی تعظیم بتائی صحابہ کا بھی احترام اور مقام بتایا دونوں کا مقام ہے. ایک کو لے کر دوسرے کو چھوڑ سکتے نہیں مت اب انجیل اور ان کی مثال انجیل میں ان کا کیسے ہیں؟ اس کی مثال اس پودے کی طرح جو زمین سے نکلتا ہے پھر اپنے تنے پر قائم ہوتا ہے سوئی اس کی نکلتی ہے اس کے بعد تھوڑا باہر نکلتا ہے پھر اپنی ڈالی پریٹن ڈنٹل جو بھی آپ کو کہیں سوکھ پر کائم رہتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر پورا پودے اور پیڑ کی شکل میں باہر نکلتا ہے پستا سوکھیب درا لیا ان کو پاؤ اور وہ در کو کسان کو وہ جو فصل نکلتی ہے اور لہلا کی فصل وہ دیکھتا ہے تو اس کو بہت بھری معلوم ہوتی ہے اس کو بہت اچھی لگتی ہے اور پار کو غصہ کو دلا ہے صحابہ ایک دم اسے سوئی نکلتی ہے پودے کی اور اس کے بعد سہمہ سہمت دبلا پتلا ہاں پودا ایک دم طاقت نہیں کوئی بھی اکھاڑ سکتا ہے اس کو کمزور ہوتا ہے اس کے بعد پیڑ کی شکل اختیار کرتا ہے اب مضبوط ہو جاتا ہے قائم ہوتا ہے اس کو پکڑ کے بیٹھنا نہیں پڑتا ہے بالکل پودا قائم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اور بڑے پیڑ ہو جائے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے کمزوری سے مضبوطی کی طرف ہو جاتا ہے اور جس نے وہ پودا لگایا ہے وہ اپنی فصل کو ترقی کرتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے صحابہ کمزور تھے اللہ تمہیں کیا فرمایا یعنی وز کرو اسکن تم قریل اب تم کرو اسکول تم سزاٹو نا پھر اب کہ تم زمین میں کمزور تھے زمین میں کمزور تھے اور آواز ہو تمہیں ڈر تھا کہیں تمہیں لوگ چک نہ لے اللہ نے تم کو پناہ تو وہ شروع کا جو دور تھا صحابہ کا کمزوری کا تھا لیکن اللہ تعالی نے قوت دی ان کو اللہ تعالی نے ان کو قوی بنایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ پودا ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی پودے سے ہوئی ان کا تذکیہ کرتے ہیں کمزوری سے قوت کی طرف جاہلیت سے ایمان کے کمال کی طرف اسلام کے کمال کی طرح آپ نے ان کو پروان چڑھایا اولاد کی طرح آپ نے ان کو سکھایا آپ نے خود فرمایا میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں انہیں سکھاتا ہوں پیشہ پاکانے سے لے کے حکومت کے شرع احکام تک آپ نے ان کو سکھایا یہ عظیم الراب کسان اس کو دیکھ کر اپنی فصل کو خوش ہوتا ہے انس اس مالک رضی اللہ رسی فرماتے ہیں اور میں روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ امام بنا کے کھڑا کیا اب آپ فرماتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور طبیعت آپ کی خراب تھی آپ آ نہیں پا رہے تھے مسجد میں پھر ایک دن آیا کہ امام امام یعنی ابو کا صدیق کر دی اللہ تعلق کو نماز پڑھا رہے تھے اس کے پیچھے ان کے پیچھے سارے تعبا جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اپنا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا کیونکہ آپ کا دروازہ مسجد نبول میں کھلتا تھا تو آپ نے اسے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا اور آپ مسکرائے اور صاحب کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم نہیں رہی اس کے بعد آپ کی وفات ہوتی ہے آخری حالت آپ کی کیا ہے محبت کے ساتھ صحابہ پر نظر ڈالی اور خوش تھے آپ یوگ جات لیا گیت ابھی کسان تو اس فصل کو دیکھ کر اس کی قوت کو دیکھ کر اس کی برکت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کپا کیا ہو رہے ہیں اس فصل کو دیکھ کر اللہ فرما رہے ہیں لیا گیت ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے رہا ہے اس لیے کہ ان کو دیکھ کے کپوا کو غصہ ہے اس آئن سے امام مالک رحمت اللہ نے کیا اصل لال کیا ہے ابن حجر حضرت کہتے ہیں وہ مینا دین آیا اسد مالک فی روایت بے خوب روا ہو گئی الصحابہ اس آیت سے امام مالک رحب اللہ نے استدلال کیا ہے روافضہ کے کفر کا جو صحابہ سے بغض رکھتے, ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں ان کے کفر پر استدلال کیا ہے قال صحاب ومن و من غ صحابت شاید اس لیے روابظ کا حال یہ ہے کہ صحابہ کا تسکیر آتی وہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور جن کو صحابہ کے تذکرے سے غصہ آئے وہ کافل ہیں کیونکہ اللہ نے کس کے کی لیے بیان کیا اس کو لیا ربیم کہ کفار کو غصہ دلا اللہ کا تو صحابہ سے جس کو غصہ آتا ہے اللہ نے بتاؤ وہ کون لوگ ہیں وہ گفار ہیں امام مالک کہتے ہیں کہ روابس کی تفریح کی ذریعے ہے صحابہ کے تسکرے پر صحابہ سے وہ لوگ بہت چڑتے تو جو صحابہ سے چڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اور فرماتے ہیں کہ امام مالک کی موافقت کی ان کے کفر پر امام شاف رحم اللہ علیہ ہے یعنی دو لوگ ہیں بڑے اماموں میں سے امام مالک اور امام جنہوں نے اس آیت سے استدال کرتے ہوئے روابس کے کفر پر استدال کیا ہے اور ابن حضر کہ اور اما میں سے ایک جماعت نے ان کی موافقت کی ہے اکا دکھا کوئی نہیں ہے بلکہ کئی علما نے اس آیت سے یہی استدال کیا ہے کہ جو آدمی صحابہ سے چڑتا ہو وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جو آدمی صحابہ سے چڑھتا ہو وہ اس آیت کے مالک نے بھی رافدہ کے کفر کی دلیل لی ہے جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ لوگ صحابہ سے غصہ ہوتے ہیں چھڑتے ہیں صحابہ تو لہٰذیل آیا کرتے جس آدمی کو صحابہ سے غصہ آئے چھڑ ہو جائیں وہ آدمی اس آیت کی بنیاد پر کافر ہے وا علماء کی ایک جماعت نے امام مالک کی اس مسئلے میں موافقت کی ہے وہ بھی بات مانتے ہیں کہ ہاں امام مالک کی بات صحیح ہے ابن نے اسی آیت کے کو ذکر کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالان کیا فرماتی ہے کہ آج رضی اللہ کا فرماتی ہے انہوں نے کہا کہ ابن اختی اور عروا سے کہا اے میری بہن کے بیٹے او میرواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم تھا لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لیے استعفال کریں اگر کوئی لذش ان کی ہے بھی تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں پر تو انہوں نے مغفرت کی دعا نہیں کی بلکہ ان کو کیا کیا گالی دی صحابہ کو برا کہا امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے قاضی کاؤز کہتے ہیں شرح مسلم میں امام نوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہتے ہیں اباہ رو کب کہا جب انہوں نے مصر سے سنا کہ عثمان کو برا کہتے تھے وحل الشام في علی ما قالو اور اہل شام کی بات سنی جو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے جمی ما کالو اور ہروریہ کی بات سنی جو سارے صحابہ کے بارے میں بولتے تھے مصر والے حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور شام والے حض علی کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور قوارد سارے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے جب ان کے سامنے بات آئی کہ لوگ ایسا ایسا کہتے ہیں حضرت عثمان کو حض علی کو یا صحابہ کو تو ان سب کی تردیل میں دیکھیے ہر تعلیق سے جنگ ہو رہی ہے لیکن کیا کہا ان کی دفاع نے کہا لوگوں کو حکم تھا کہ جی ان کے لیے مفرت کی دعا کریں لیکن انہوں نے کیا کیا ان کی ان کو گالی کی تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا موقف خود یہ تھا آپسی اختلاف کے باوجود کہ ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا چاہیے مففرت کی دعا کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اس مجلس کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ ہم نماز کے بعد بقیہ باتیں دیکھیں گے حالا و سب اللہ علی برابر